مینا کبائر کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے اللہ یس من بولی ہی کہ ایک انسان اپنے آپ کو اپنے پیشاب سے نہ بچائے یسترا استطار اگرچہ بانے سطر ہے پردہ ہے لیکن یہاں پہ تحفظ ہے اس لیے کہ پردہ کس کو کہتے ہیں آپ کے اور پیشاب کے درمیان حائل ہو پردہ تو جب پیشاب اور ان انتشاب کرنے والے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو اس کیا کہیں گے پردہ یہ پردہ جو ہے یہ سببی بچاؤ اور سببی حفاظت ہے یہ باب ہے دربیان اس کے کمنل قبائر کبیر گناہوں میں سے ایک یہ ہے اللہ یست من نے بولی کہ ایک انسان اپنے بول سے اپنے آپ کو نہ بچائے اس باب کا تعلق پہلے ابواب سے وہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے نواقزاتی وضو کا ذکر تھا نواق وضو جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کا بیان تھا تمن جملہ واقعات وضو سے بول بھی ہے نا تو بول کا ذکر ہوا جب بول کا ذکر ہوا تو درمیان میں امام بخاری رحم اللہ نے بول کی نجاست اس کی غلاظت بیان کرنا شروع کر دیا اور اس کو کہتے ہیں موافقات ابوا مواپقاتی ابواب چونکہ بول کا ذکر آ تھا اور بول ناقص الوضو ہے اب یہاں فرماتے ہیں کہ بول اس لیے ناقص ہے کہ ایک تو یہ غلیظ ہے پلیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ پلیتی کے ساتھ ساتھ اس سے اگر اپنے آپ کو نہ بچایا جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے گناہ ہے تو اس کا اضارہ کرنا چاہیے بور سے نقض آتا ہے وضو کا صرف نقض نہیں ہے اگر یہ بدن پہ لگا ہو تو اس کو دھونا بھی چاہیے اس لیے کہ عذاب آتا ہے اب سمجھ گئے تو یہ تو ماقبر سے اسکراب ہیں مقصد الباب یعنی خلاص باب یہ ہے خلاصہ باب یہ ہے کہ امام بخاری علیہ اللہ ان حضرات پہ رد کرنا چاہتے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ استطار من البول کبیرا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ استطار من البول گناہ کبیرا نہیں ہے امام بخاری علیہ الرحمت ان پہ رد کرتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ کبیرا ہے امام بخاری کی بات سمجھ گئے جو لوگ کہتے ہیں اشتار من البول یہ کبیرا نہیں ہے نہیں سمجھتے ہوئے کہاں آنکھیں مارتی جب جو لوگ کہتے ہیں کہ استطار من البول کبیرہ نہیں ہے امام بخاری ان پہ رد فرماتے ہیں کہ استطار آدمی استطار من البول یہ کبیرہ ہے جو کہتے ہیں کہ آدمی استطار من البول کبیرہ نہیں ہے امام بخاری ان پہ رد کرتے ہیں کہ بھائی استطار من البول یہ لازم ہے اور ترک استطار یہ کیا ہے کبیرہ اکبر تو نہیں ہے, تو ضرور ہے جی قربان دفاع کا تھا <تصفح> فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يذبان بي كبير ثم كارا بنا كان احدهما من بوله وكان الاخر يمشي بالنبي ثم ذا بجريده فقتلها فذرتهم فزالها كل قبر منهما له يا رسول الله ما بال هذا قال لعله ان يطفت عنها عنهما ما لم تيس کا ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مدینہ نبی علیہ السلۃ السلام گزرے ایک باغی چاہ ایک باغ سے جو کہ مدینہ منور کے باغات میں سے تھا او مت کا یا مکے باغات میں تھا فص انداز ہوتے انسان نبی علیہ السلام نے دو انسانوں کا آواز سنا یعذبان فی قبور ما جو اپنے قبور میں اب ہو رہے تھے تو عذاب القبری حکن ہے ٹھیک ہے یعذبان فی قبور ما فقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوہ زبان یعنی ہما یوہ زبان یہ دو ادمی معذب ہو رہے ہیں وما یوہ فی کبیرن اور ان کو عذاب نہیں دیا جاتا فی کبیرن ظاہر مانا یعنی گناہ کبیرہ میں ان کو عذاب نہیں دیا جاتا فی کبیر کبیر میں کبیرہ گناہ میں سمت عالفر فرمائے بالا کیوں نہ تو بالا ماضی کی نفی اور مستقبل کی اس بات کے لیے بلا کیوں نہ یعنی یہ تو کبیرہ ہے ان کو عذاب دیا جاتا ہے کبیرہ میں اب یہاں یہ حدیث تھوڑی سی مشکل ہے اور اشکار اس وجہ سے ہے نبی فرماتے علیہ السلام ما مایوز نفی کبیر یہ ان کو عذاب نہیں دیا جاتا گناہ کبیرہ میں یعنی کبیر میں فرفان فرماتے بالا یقینا یہ تو کبیرہ میں معذہب ہیں اشکار یہ کہ پہلے نبی علیہ السلام نفی کبیرہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس بات کبیرہ فرماتے ہیں یہ تو تضاد ہے در بیان قول نبی صلی اللہ علیہ ہوسلم بات سمجھتے ہو ظاہر کیا معلوم ہوا یہ تو کیا معلوم ہوا تضاد معلوم ہوا نبی علیہ السلام کے قول میں علماء کہتے ہیں کہ تضاد نہیں ہے اس لیے کہ وہی وہ تدریجی ہے پہلے نبی علیہ السلام تو اسلام کو علم نہیں تھا کیا آج میں اس من البول کبیرہ ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ ان کی تہذیب سبب گناہ کبیرہ ہے فرمائے وما یو الزبان زبان کی کبیر ان کو آزاد نہیں دیا جاتا کبیرہ گناہ کی وجہ سے جب آپ نے فرما دیا اتنے وہی آگے وہی آگے تو سما پالا تاثیب ہے نا طرح کی ہو گیا پھر آپ نے فرمایا بالا نہیں ان کو گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے تشکال نہیں ہے پہلے نبی کبیرہ یعنی کبیرہ ہونے کا علم نہیں تھا بعد میں کبیرہ ہونے کا علم آ گیا تو سنتالا تو لہٰذکال نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کبیرہ دو قسم کی ہیں. کے ہیں ہاشی نے لکھا ایک اکبر القبائر ہے ایک نفسی کبیرہ ہے کیا ہے اکبر القبائر ہیں اور ایک نفسی کبیرہ ہے اکبر القبائر اتفاص موب جو کہ مقاط ساتھ ہیں وہ اکبر ہیں پما زبان کی کبیر ان, ان کو عذاب نہیں دیا جاتا کہ کبیر کیا مانا باوج اکبر القبائر کے یہ کبیر یعنی بسو اکبر القبائر جن کو موبقات کہتے ہیں سم کالا بالا اس کے بعد فرمایا بالا لیکن کبیرہ میں تو سزا ہے ان کے لیے پہلی یوز زبان سے نفی اکبر کبائر کی ہوئی سم کالا بلانے سے اس بات صرف, صرف اس بات کبیرہ ہوئی صرف اس بات کیا ہوئی کبیرہ ہوئی تو ختم ہو نہیں اور ماں یو زبان اس کی کبیر سے نتی کون سی کبیر ہوئی اکبر کی جس کو منہ وقات کہتے ہیں تو وہ کی نظی ہے کہ اکبر نہیں ہے اس کے بعد فرمایا بالا وہ ہے کہ نفس کی کبیرا ہے اور اکبر القبیر نہیں ہے ٹھیک ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ اور زبان کی کبیر اس کبیر سے گناہ کا کبر مراد نہیں ہے بلکہ کبیر سے مشقت مشکل باہری چیز مراد ہے جو نفس پہ دشوار ہو جیسے قرآن تھے وہ ان کبیرت اللہ خاشین نماز پڑھنا جو ہے کبیرتن دوام صبر استعانت من اللہ یہ کیا ہے کبیرتن مشکل ہے اللہ الخاشین مگر اللہ سے ڈرنے والوں پہ کوئی مشکل نہیں ہے فرمائے وما جو زبانی تھی کبیر آزاد نہیں دیا جاتا ان کو ایک ایسے گناہ کے بارے میں کبیرن یا شکو اعلی جس کو جو ان کی نفوس پہ مشکل ہو اور ان کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا گران ہو ٹھیک ہے نا بات سمجھیے تو ہماری اور زبان کی کبیر سے مراد کیا ہے مشقت تو ان کو عذاب نہیں دیا جاتا ایک ایسی گناہ میں جس سے بچنا ان کے لیے کیا ہو ہوا ہو سمکال فرما فرمایا والا لیکن ہے یہ گناہ کبیرہ اب ابھی نہیں ٹھیک ہوا ابھی تو رہتے ہیں اور بات چونکہ جواب یہ کہ وال زبان کی کبیر نفی کبر بےتبار ظام ہے اور بلا سے اس بات کبر فل امر ہے فل حقیقت ہے فل واقعی ہے تو مانو عمال وال زبانی کی کبیر ان, ان کو آزاد نہیں دیا جاتا ایک ایسی گناہ پر جو کہ ان کے ذام میں کبیرہ کبیرہ تھا یعنی ان کی گمان میں کبیرہ نہیں تھا سمت الما بلا لیکن نفس المر میں ان وہ کبیرا تھا اب اچھی گل ہو گئی ہے یہ دو باتیں بہت مزیدار ہیں یعنی ہماری اور زبان تھی کبیر ہند یعنی ان کی خیال اور ان کی گمان میں وہ کبیرہ نہیں تھا لیکن میں امر کبیرت تھا یا مایو زبان کی کبیرن یعنی کی امرن یا شکو علیہ ایسی گناہ پہ ایسی چیز پہ انہیں سزا نہیں دی جاتی تھی جس سے ان کے لیے بچنا مشکل تھا ٹھیک ہے فرمایا بالا لیکن گناہ کی اعتبار سے کبیرت گنا تھا اب سمجھ گیا ہے مولانا صاحبہ اس کا ختم ش ہمارے آپ ثم قال بلا کہنا ہدوما سبب عذاب ان میں سے ایک لایس ترمن بولی اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا بول سے اور بولی ہی کی ضمیر ہے نا اپنے بول سے لیکن اب چونکہ ایمان بخاری یہاں پہ جمہور کی بات بتانا چاہتے ہیں اور اپنے مسلک کی کیا ہے پاسداری کرتے ہیں تو دوسرا بھی بابو ما جاتی اصل بول ذکر کریں گے کہ بھائی جو بول میں کہہ رہا ہوں نا حدیث میں یہ بول انسان ہے بول حیوان نہیں ہے خیال کرو کہتے ہیں لایا شترو من بولی وکان کان آ یمشی بن ننیما اور ان میں دوسرا جو تھا یمش بن ننیما وہ تو چلتا تھا چغل خوری پر یعنی وہ چغل خور تھا ماں جو تسی آزادی بحاز سی آتے ہیں نہیں. ان دو ان دو چیزوں پر عذاب کی تفصیل کیا ہے ایک تو بول خور تھا اور ایک بول اپنے بول سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس کی وجہ یہ ہے سنگی واؤ جاتے ہیں حدیث پر کتاب القصاص پڑھتے ہیں قیامت کے دن میں سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی پوچھا جائے گا حقوق اللہ کے بارے میں نماز ہوگی حقوق الباس کے بارے میں قصاص ہوگا اب سمجھ گئے وہ حدیث کے جواب بھی ہو گیا تاکیق بھی ہو گئی ہے ایسے کہ ایک حدیث ناطے اول میوں ہاس ہو بھی اقدام سب سے پہلے دماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا دماغ تو جانتے ہو نا خن خراب رہا قتل وغیرہ اور ایک ناتے اولمیوں ہاس ہو بل مروس والا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی تو تفص کیا ہے حقوق اللہ نے نماز ہے حقوق الباعظ میں تما ہے اب توجہ کر نقطہ ہے شان والا جب سب سے پہلے حقوق اللہ نے تپس سی حقوق اللہ کے بارے میں سب سے پہلی نماز ہے اچھا اب ترک تہارت یہ مقدمہ ہے برائے ترک نماز ترکہ توارت مقدمہ ہے برائے تر کی نماز تو ترک کیسے ہوگی لا من بولن تو ہو گیا ٹھیک ہے اور دماغ میں سب سے پہلے مقدمہ کیا ہے یعنی مقدمہ دماغ کیا ہے چگل خوری ہے لڑائی کیسے پیدا ہوتی ہے سبب کیا ہوتا ہے چگلیاں اس کی چگلی اس کو کرو اس کی بات کرو اس کو تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گی لڑ پڑیں گے تو گویا کہ یہ جو گلخوری مقدمہ بیمار ہے تو اس وجہ سے ان کو یہاں پہ آزاد اور قبر چونکہ مقدمے عذاب آخرت ہے قبر مقدمہ عذاب آخرت ہے پہن جامن ہو بم آباد اگر یہاں بھی مشکل ہو جائے تو مبادہ شبد من ہو لاخری تو مسئلہ کھل گیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سمدا بھی جرید تن پھر ندی علیہ السلاۃ السلام نے ایک شاخ منگائی ڈالا شاخ فاقا سرا تو اس کو چیرا اب یاد ہو گیا کس رتیں دو حصوں پر فوز اللہ کل قبر میں نما کسرا تو گاڑا ہر ایک قبر میں ان دونوں سے کس طرح ایک حصہ وکیل یا رسول اللہ کس نے عرصی آرس اللہ علیہ مفال صاحب آپ نے یہ بات کیوں فرمائی فرمائی شاید بات یہ ہے فوان ہوما ہلکا کیا آجا گم سے معلوم تیبسا جب تک یہ نہیں ہوئے اب یہ ایک یہ ٹیم ہے, ہے اس کو یوں کرو تو یہ پترا ہے توڑنا ہے یوں کرو تو, تو, تو آپ نے یوں کیا ہے جو کیا ہے چی چونکہ یہ جس طرح بھی تھے اپنا کام کرو تو نبی علیہ السلام نے قبر میں گاڑ دیے اس کی کیا وجہ ہے محدثین نے ایک بات لکھی آپ کے ہاشی میں ہے ہاشیے میں کہ وہ امن ام شہرین لا سب ہو بے ہمدی ولا کلّہ تب کہوں ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو اس لیے نبی علیہ السلام نے سب سبز چیز یہاں پہ رکھی کہ تسبیح پڑھیں گے تو جب تک جب تک تصویر جاری ہوگی تو عذاب عرض رفتہ ہوگا تو یہاں پہ بڑے بڑے باتیں ہیں کہ بابا یہ تسبیح تو امن شی ہے تو کہتے ہیں کہ علماء اللہ کا کہن شی عن سے مراد من امن شین اے امن شین ہے حیات چیز ہے تو انسان کے اندر جب روح ہو درخت جبکہ سبز ہو پتھر جبکہ توڑا نہ گیا ہو پتھر توڑا نہ گیا ہو تو حیات ہے توڑ گیا ٹوٹ گیا ختم یعنی پھر تصدیق نہیں پڑے گا درخت کی ٹریننگ اگر تر ہے تو تصدیق پڑے گی اگر خوشک ہے تو ختم لیکن پھر فرمایا کہ محققین کا قول یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ ان میں ان میں کوئی حیات غیر حیات کوئی تازہ غیر تازہ تر غیر تر کی کوئی بات نہیں ہے شے ان, ہے تو شے ان جو بھی ہو وہ ہے تو پھر یہاں مسئلہ پڑتا ہے کہ منشین یہاں پھر مسئلہ پڑ گیا بابا کہ پھر اس گاڑی کا کیا حکم ہے کیا حکمت ہے اب سمجھ گئے ہو مولانا صاحبہ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذرائے وہی معلوم ہو گیا کہ ان کے قبروں پہ یہ اس گاڑنے سے ان کا عذاب اٹھ جائے گا لیکن یہ تخفیف تختیف الزاد وقتن ہے اور وقت کیا ہے مالم یہ بسا اور معلوم تے بسا آج کی دعا قبول ہے لیکن یہ رفع آزاد جو ہے ایک مدت مقررہ متعینہ تک ہے توجہ جو ہے اب تمہاری مدت متعینہ تک ہے جب تک یہ کیمیاں تر ہوں گی تو آزاد رفع ہوگا خود رکھ جائیں گی تو آزاد کیا شروع ہو جائے گا اب بات سمجھ گئے مولانا تو معلوم یہ بسا یہ کیا ہے تقدید ہے وقت کے تعین کا کہ جب تک تر ہیں تو عذاب ختم جب پھر اس کی تازگی ختم ہو جائے گی تو عذاب آ جائے گا ٹھیک ہے بھائی معلوم یہ مسا لیکن یہاں پہ شمس الدین رحم اللہ کا جو قول ہے وہ مجھے بہت پسند ہے میں کہتا ہوں اگر تم نے تمہارے ذہن میں آ گیا پسند ہو گیا تو میرا خیال ہے بڑے خوش ہو جاؤ گے اس لیے کہ یہ ایک نکتہ ہے ہمارے نشک کا اور میں نے ساتھی کو بتایا وہ ایک درست انہوں نے پھر مجھے بتایا ایک یہ نقطہ ہے اور ایک عشتہ کا تنار و ایک نقطہ ہے وہ دو نقتے ہیں یہ ایک نقطہ جب ہمارے دوستوں نے دور حدیث کے مقام پر شیول حدیث کو کہا کہ ہمارے ایک استاذ کا وہ یہ بات کہہ رہا تھا انہوں نے کہا کہ استاذ کی بات تو مجھے بھی پسند ہو گئی ہے لیکن اس کا حوالہ چاہیے میں نے کہا حوالہ شمس الدین ہے رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اس معدس نے یہ نقطہ بہت پیار سے قبول کیا بلکہ کہا کہ بخاری لاؤ ادھر لکھ لو میرے لیے وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ معلوم یہ بسائیں راشد بھائی یہ غائب تقتیف نہیں ہے یہ سورہ کی تختیف کی طرف اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاضی صاحب نے لکھا ہے معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو ٹیڑیاں ان کے قبر پہ گاڑ دی اور پرما لال ان آئیو خا فما اللہ سے عذاب کو تختیف کر دے گا مان یہ گے کیا مانا قبل اس کے اس میں خوشکی آ جائے ابھی خوشک نہیں ہوئی ہوں گے کہ عذاب رفع ہو جائے گا تو شروعاتی رفع عذاب کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جو ٹین خوشک جلتی ہوتی ہے نا ابھی یہ خوشک نہیں ہوئی ہوگی کہ عذاب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ ختم ہوگا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا اور نبی کے موجود سے یہ بات بہت مناسب ہے بات سمجھ گئے مولانا تم معلوم یہ بسا کیا آحدید تحدید وقت مات وقت متعین نہیں ہے رف ازاد بلکہ مخصوص شروعات رف ازاد ہے ابھی یہ کچھ نہیں ہوئی ہوں گی کہ عذاب پر کیا ہوگا یہ اچھی بات ہے ان شاء اللہ اچھی بات ہے آپ کو پسند ہوگی آپ کو پسند ہوگی یہ اچھی بات اس لیے کہ دیکھو یہ پہلی بات جو ہے نا کہ مان لیں یہ بس بھئی جب تک یہ خشک نہیں ہے تو ان کو پر آزاد اٹھ جائے گا خشک ہو یہ آزاد پھر آئے گا پھر تو شفات کا فائدہ نہ ہوا تو شفاعت کا فائدہ نہ ہوا ہاں اگر وہ کال ہوتا تو ہم کہ بس اللہ ان کو خشک نہیں کرے گا اللہ ان کو خشک نہیں کرے گا لیکن سب سے اچھی بات ذہن میں یہ آتی ہے اور یہ لہٰذا یہ بات جو ہے دلائل سے ثابت ہے تو لہذا یہ تحقیق ہے معلم یہ بسار سر آتے عذاب کے طرف پشارہ ہے اور کہتے یہ نبی کے موجے کے ساتھ بہت مناسب ہے کتنی اچھی بات ہوگی اچھا اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ جن لوگوں کو عذاب دیا جاتا تھا آئے یہ مسلمان تھے یا یہ کافر تھے تو بعض علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ کافر تھے لیکن اکثر محدسین کی رجحان یہ ہے آج تک بات تین کار رجحان یہ ہے کہ یہ مسلمان, تھے مسلمان تھے اس لے کہ تخفیف آزاد کی شفات تو مسلمان کے لیے ہے نا کافر کے لیے تو مرنے کے بعد شفات ہے نہیں تو لہٰذا یہ مسلمان تھے آگے جاؤ جا بولے اللہ اللہ بل وہ بل تو بل اشتقت نہ ریلار بیاہ ان شاء اللہ ادھرا کہ نہ بیا رہا ہے باب ما البول یہ باب ادھر بیان اس کے ستاون نمبر باب ہیں غسل البول یعنی بول پیشاد کے دھونے میں کیا معنی ثابت امام بخاری فرماتے ہیں کہ غسل البول بول جب پلیس ہے تو اس کو دھونا چاہیے بول جب کیا ہے بریت ہے تو اس کو دونا چاہیے اب امام بخاری اس باب کو لاتے ہیں کس <تصفح> مقصد کے لیے لاتے ہیں امام بخاری اس مقصد کے لاتے ہیں کہ جو پہلے جس حدیث میں بول کا ذکر تھا جی اس بول سے مراد مطلق بول نہیں ہے جو کہ حیوان بولے حیوان کو بھی شامل ہو بلکہ اس سے مراد بول انسان ہے جو کہ فریب ہے افبار سمجھ گئی ہو وہ جو تعظیب ہو رہا تھا نا وہ مطلق بول پہ نہیں بلکہ بول انسان پہ تھا اس لیے کہ بولے انسان اندر کل میں نجس ہے ٹھیک ہے وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبریں نبی علیہ السلاحت اسلام نے فرمایا تھا نصاب القبر یعنی پیاسا قبر صدر بولی ہی بولی ہی ہے نا جمام بخاری یہ اس عزیز کو تارکن نقل کرتے ہیں اس لیے کہ قدمر رسل دب رضا کا یہ جو ابھی عزیز قدر گی اس میں سند ہے عالمیز کو سوا بول اناس نبی علیہ السلام نے اس کے علاوہ بول اناس کا ذکر نہیں فرمایا تو معلوم ہو کہ بول انسان پلیت ہے بول حیوان پلیت نہیں ہے اب بات سمجھ گئے ہو نا بولے انسان بول حیوان پلیت نہیں ہے بس یہ امام بخاری کا اپنا ذوق ہے جس سے آپ کے لیے مسئلہ ثابت کر دیا ہے اب دیکھو مولانا یہ مسئلہ آگے آئے گی ان شاء اللہ بول معلوم لیکن اتنی بات یاد یعنی ہو سکتا ہے کہ کل ہم وہاں تک پہنچ جائیں ابوا دلی دواب تو بولی انسان ان دل کل نجس ہے بول حیوان میں اختلاف ہے ایمان مالک اور امام احمد ابن حنبل ہم کہ بولی حیوان جو معقول اللہم ہے ان کا بول پاک ہے بولے حیوان <تصفح> جو معقول لہم ہے ان کا بول پاک ہے امام ابو حنیفہ اور امام شادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بول حیوان چاہے معقول الحم ہو چاہے غیر معقول الحم ہو سب کا بول نجس ہے اب سمجھ گئے ہو اب چونکہ امام بخاری رحم اللہ کا روحان جو ہے ایک مسلقی امام مالک کی طرف ہے اور حنابلہ کی طرف اس لیے امام لی بخاری بھی فرماتے ہیں کہ بولے ما پیو کلام تواہر ہے تم نے بنے اتار دی ہے نا تو وقت پانی نہنا ہے اب موسم بدل رہا ہے بات سمجھ گئے مولانا سیبا بولے انسان ان دل کل نجس بولے حیوان ما پول اللہ ان دل والموالک شرفی بابو حنیفہ رحم اللہ نجس ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے بات مسئلہ آگے آئے گا اور مقام جب آئے گا تو اس پہ بات ہوگا چلو اچھا جی اب دیکھو اند سے اپنے مالک فرماتے خان رسول تبر رضل حاجت جب نبی علیہ السلط فرماتے تھے اپنے حاجت کے لیے اط بیمہ سلو بی تو میں لایا کرتا تھا نبی علیہ الصلاۃ السلام کو پانی ف یر وسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اب اس سے یسول آپ دوتے تھے اس حاجت کو ٹھیک ہے بھائی یس لو بھی آپ دوتے تھے حاجت کو اس پانی سے تو آپ کیا مانا دو دوتے تھے اس سے اس پانی سے دوتے تھے اب مجھے سمجھ گیا ہے ابھی کدھر سمجھے بخاری ہے امام بخاری حدیث لاتے نجاتی بول کے لیے پرماتے کے تبرز ہار اب تبرس تو رائب کو بھی کہتے ہیں لیکن تبرس کے اطلاق بولتے بھی ہوتا ہے اس لیے کہ رائے سے بول بھی آتا ہے جسان رائب کے لیے جاتا ہے تو بول بھی ہوتا ہے نا؟ جب تفروز ہوتا ہے بعد آدمی جاتا ہے تو غائب کے ساتھ ساتھ بول کر بھی خروج ہوتا ہے وہ ڈاکٹر تھا نا مزاقی تھا تو ایک آدمی آیا سادش تھا تو کہتے تم میرے سے دعائی کیوں نہیں لیتے تم بیمار کہتے نہیں آگے کہتے نہیں تم بیمار ہو بھائی کہتے ہو کیا کہتے جب تم بڑے پیشاب کے لیے بیٹھتے ہو تو چھوٹا پیلے نکل آتا ہے چھوٹا پشاب پہلے نکلتا ہے انہوں نے کہا واقعی یہ تو ہے کہتے بیمار ہے پھر کوئی نہیں کرما میں بخاری فرماتی تبرضہ تبرز صرف غائب کو نہیں کہتے تبرز پیشاب کو بھی کہتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ تبرس کے لیے جاتے تھے تو سادی انس فرماتے ہیں بانیاں لاتے آپ سے سنجا فرماتے اگر کون نہ ہوتا تو سنجا کیوں فرماتے بخار ہی بتانا چاہتے ہیں آپ <تصفح> سمجھیے جناب آگے جاؤ یہ کار محمد لا يستر من من البول ومن الاخر فكان يمشي بالذي وته ثم اخذ جديدا نظبا خشقا تسمي تسمي له فغارز في كل قبر واحد قال يا رسول الله ما فعل هذا قال لاله يطوف انما قال انه مصنا وحدثنا وكيو قال حدثنا ابوشج سعيد مجاهد مثله اب یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے لیکن امام بخاری رحم اللہ نے یہاں بابن کا عنوان ذکر کر کے پھر اس حدیث کو دوبارہ لایا ہے بابن کا عنوان ذکر کر کے اس حدیث کو دوبارہ لایا ہے کیوں لایا ہے اس لیے کہ امام بخاری کی یہ عادت ہے اگر کوئی حدیث ایک فائدے غریبہ فائدے جدیدت میں مشتمل ہو تو اس کے لیے امام میں بخاری باب بلا عنوان قائم کر کے حدیث ذکر کرتے ہیں تو پہلے حدیث میں سم داد جدید ذکر تھا لیکن مطلق پتہ نہیں تھا کہ جرید یابصۂ یا, یا جرید رابطہ ہے تو یہاں فرمایا خز جریدت رت وطن تو یہاں پہ رس وطن کا کے زائد ہے تو اس میں ایک پیدا زائد ہے دوسری بات یہ کہ فاقا سرا کس رتے تو یا آیا پشاک کا نسپ پہ آیا تھا فاواز ہے کہ اس میں اندر کو نیچے گاڑو یا ایسے یوں رکھ دو اس حدیث میں آ گیا پاغا رازا قبر انوارے ہر ایک قبر میں ان سے ایک ایک چیز کو غرض کر دیا یعنی کیا مانا اس میں گار دیا ابھی کے نہ اب آپ سمجھ گئے ہو اب چونکہ پہلے حدیث کی نسبت سے اس حدیث میں فوائد کثیر تھے ایک رت وتن کا کہتا ایک نستین کا کہتا ایک کا کہتا اس نسبت ایمانی بخاری نے باب ذکر کر کے بلا عنوان حدیث کو دوبارہ ذکر کر دیا دوسری بات سے اب سمجھ گئے ہیں علماء کرام اچھا دوسری بات کہ قال ابن المسنا و حدسنا وکی حدثنا حدش سمیت مجاہدم مسل ہو اب امام بخاری یہ تعلیق لا رہے ہیں وجہ تاریخ کیا ہے امام بخاری اس تاریخ کو کیوں ذکر کر رہے ہیں اس تعلیق کا وجہ یہ ہے یہ پہلی روایت میں محمد ابن حازم کہتے ہیں حد صن العامش و ان مجاہدین تو یہ آمس جو ہے یہ مدلس قسم کراوی ہے آمش کون ہے مدلس قسم کراوی ہے اب جب مدلس کا راوی کا راوی کی حدیث انحانا سے ہو تو قادر اعتباس امام بخاری کے نزدیک نہیں ہوتی ہے تو پہلے حد صن المش و ان مجاہدین آمش مدلس سے مجاہد سے عن سے نقل کرتا ہے حمان بخاری نے تاریخن دوسری بات ذکر کی کہ بھائی یہ جو روایت اگرچہ یہاں آمش نے عام ذکر کیا ہے لیکن آمش کی سیما مجھے سابت ہے سنو رواج تو آدھنا مسنہ وادی کال آمس سمیت مجاہد تو آپ آنتا ہو یہاں سمیر تو اضافہ ہو گیا ہے حمان بخاری کے سیل ظاہر ہو گئی آگے جاؤ سنگیو باب ترکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس اعتبر نبی ہو اور لوگوں کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وناسو مستقل کلام یہ باب ہے دربیان چھوڑنے نبی علیہ اللہۃسلام کا اور اسی طرح ورناسو اور لوگوں کا العرابیا دیہاتی کو پیشاب کے کرنے کے لیے پیشاب کرتے ہوئے ہفتا فرغمن بولی ہی فلم مسجد یہاں تک فارغ ہو جائے اپنے بول سے فی المسجد مسجد کے اندر کیوں توجہ ہے ازی توجہ ہے نبی علیہ السلام السلام مسجد میں تشریف فرما تھے ایک آرا بھی آ گیا کون آیا یعنی عربی آ گیا بلال کہتے ہیں ہاں اب ہم کیا کریں اب مصیبت یہ کہ سار آ گیا بعض جو ہے نا روٹی کی ٹلی بج گئی ہے آر عربی کا مراد نہیں ہے کون تھا جن میں پترے جا کر یہ آر آر تھا آداب مسجد سے ناخبر خبر تھا ایک پشاب کے لیے بیٹھ گیا تو صحابہ ایک کرام نے کہا ماں ماں ماں. اٹھو, اٹھو, اٹھو, اٹھو اٹھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور ہو پتر خو لاتی موہ والے ہل بول چھوڑ دو اس, کو. اس کا پیشاب ختم یعنی نہ رکواؤ آپ نے چھوڑ دیا اس نے پیشاب کر لیا جب فارغ ہو گیا نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس پیشاب پر گول ڈالو پانی ڈالو اور اس کو بلایا کہتے ہیں کہ دراؤ یہ مسجد ہے اور اس کی عزت کرتے ہیں اسلام کرتے ہیں ایسا،, ایسا ایسا ایسا اخلاق عالیہ اس کو بتائے اس نے کہا کہ مارے تو معلم آپ جیسے معاللم میں نے آج تک نہیں دیکھا آپ اپنے دست مبارک کو پھیلائیں کہ میں اس پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسلام کو قبول کر لوں امام بخاری اس باپ کو جب ذکر کرتے ہیں باپ کے نقاب کرتے ہیں تو مقصد بخاری اس باپ سے کیا ہے بخاری شریف کا یہ چیز مشکل ہے یہ, یہ مسئلہ گران ہے مقصد, ہے مقصد بخاری کیا ہے مقصد بخاری یہ ہے کہ امام بخاری بور انسان کی نجاست ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جو کروائے بولے انسان کی نجازت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ نجس نہ ہوتا تو آپ نے اس کو اس پر پانی بہانے کا حکم کیوں دیا ہے پانی بہانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ کیا ہے یہ نجس ہے یہ بات تو آپ کو تمام سر راہ عزیز سے ملی ہے آپ نے سنا بھی ہے آپ نے پڑھا بھی ہے لیکن یہاں تو باد کی ندی ہے کہ نبی نے آرا کو پیشاب کر, کر, کرتے ہوئے ڈاکٹر نہیں ہے چھوڑ دیا ہے اب سمجھتے ہو سنگیو ویس پگری والوں اب یہ, یہ باپ جب میں رات دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے آپ کے شروع میں یہ نہیں ہے باپ ترک کے مقصود امام بخاری ہلازتی بور ثابت کرتا ہے لیکن ترک بھی کیوں فرمایا ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام السلام کی اخلاق آلیہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ بول تو پلیت ہے پلیت ہے لیکن ذرا دیکھو رد منکر کے لیے اخلاق آلیہ کا بھی مطالعہ کرو کہ نبی نے منکر کا رد تو کیا ہے لیکن کس طریقے کی سے کیا ہے تو ترک نبی الادیا مسئلہ حل ہو گیا ہے راشد بھائی سمجھ گئے ہو میں ایک تیسری دی... دی... بات بھی اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام جو تھے مسلح انسانیت تھے مسلح انسانیت اصلاح روحانی اور جسمانی اصلاح روحانی وہی سے کیا کرتے تھے اصلاح جسمانی اخلاق سے کیا اگر اس کو اس کا پشاب بند کر دیتا تو اس کا مسانہ ٹوٹ پڑتا تبھی مر جاتا تو لیکن اس بات میں چھوڑ دو کہ اس کو بیماری نہ لگ جائے ان شاء اللہ مسل درست ٹھیک شو مولانا اخلاق اخلاق کا مظاہرہ کرو ہتھا پرگمن بولی جی حدیث اس پھر بات ہوگی <تصفح> اچرا آر ابیا آپ نے آر کو دیکھا یہ ظلم ہوئے چرا ہے یبول فل مسجد تھا فقال حضرت نے فرمایا بہو اس کو چھوڑ دو اس کو تکلیف نہ پہنچے مسانہ مسانہ خراب نہ ہو جائے حتہ کا اعضاء پر جب یہ فارغ ہو گیا نادمان آپ نے پانی منگوایا اور بہو آ تو امر سب آپ نے پیشاب پر پانی ڈالا وہ کہ ڈلوایا امر فرمایا بس اس امام بخاری کا مقصد کیا ہے ترجیح سو بول انسان کہ آپ نے بول پر حکم کیا کہ پانی ڈالو ٹھیک ہے بس وہ بول پلیٹ ہے آگے جاؤ یہ بات ہے سب المائے پانی ڈالنا بول پر مسجد میں مسجد کے اندر اگر کسی نے بول کیا ہو اس پہ پانی ڈالو یہ حدیث پر امام بخاری لا رہے بات بھی وہی ہے کہ کیا کر رہا ہے ابھی تو ہمیں تو دوڑنا چاہیے امام بخاری پھر پھر مکر بات اللہ کا ہے بابا پہلے بات میں مقصود کیا تھا لجازت بول اب یہاں پہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ تہوار بول کس سے ہوتا ہے اب بات سمجھ گئے ہو پہلے نجازت بول ثابت کیا اب تو عورت البول یعنی طریقہ تطہیر الارض من البول ایمام بخاری کہتا ہے کہ تطہیر الارض من البول کا طریقہ کیا ہے بسب الماء پانی ڈال دو پانی ڈال دو بات سمجھ گئے ہو اب یہاں پہ تھوڑا سا انتظار کرو مسئلے کا بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس, اس باب کے انعقاد سے امامی بخاری احناج پر رد کرنا چاہتے ہیں آناز کہتے ہیں کہ زمین کے طہارت کی کتنے طریقے ہیں تین ہیں مشہور ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی نے پیشاب کیا ہے یہ پری سے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بیلک سے اس مٹی کو اٹھا کے پل کر دو تو اجازت نیچی چلے جائے گی اور اوپر طارق یعنی پانچ حصہ رہ جائے گا ایک ہی حصہ ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی جب سورج اس پہ آ جائے ڈوب لگ جائے اور نجازت کا اثر ختم ہو جائے تو زکات الفظی یوگ اس کے رواج اگرچہ سوئی ہیں لیکن کثرت ترخت یہ نفلے تو زکات اللہ یوگ سہا ہے تو زمین کا خشک ہونا بھی زمین کی تہارت ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ طہارت یوگ سے نہیں ہے مٹی کے نکالنے کو پران سے نہیں ہے تہارت بھی سب علماء ہے اس لیے کہ نبی الاسلام نے بھی سب علما حکم دیا ہے بات سمجھ گیا ہو ہم کہتے ہیں محترم امیر فی الحدیث محترم امیر المکمنی فلحدیث آپ ٹھیک کہ ہم آپ کو مانتے آپ آپ کا بہت بڑا مقام ہے لیکن پھر بھی ہماری ماں بو حنیف کے شاگرد ہماری اما, ماں بو حنیف کے شاگردوں کے شاگرد ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ تثہر البول بلما نہیں ہوتا ہم کہتے تثیر البول بلما ایک نعا ہے تثیر ارد بل دوسرا نعا ہے تثیر الرز بل تیسرا نعا ہے ہم ایک سدیش میں یہ بتاؤ کہ جب اس کی رقص ترجیح کہاں ہے قل العد کی ترجیح کہاں ہے ہم تو کہ ایک نو تفریر ہے نا بس لال ہو گیا اللہ آگے جاؤ بالکل مچھلی پیشاب کرنے لگا مچھلی فتناولناس ہو لوگوں نے اس کو تناول کیا یعنی لینا چاہ زبان سے اپنی زبان سے لینا چاہ کیا مانا برا برا کہنا چاہبی صلی اللہ علیہ سمند نبی علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو واری کو سجلم منوبا مہمان ڈال دو اس کی پشا پر سجلم مماین فرما دیا یا زنوبہ مہمان سب فرما دیا سنگیو محدتی نے لکھا ہے کہ سجل سجل اس بوکے کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو کم ہو یا زیادہ ہو جس میں مدد پانی اس کو سجل کہتے ہیں جس سے پانی جو چیز پانی سے بھرا ہو اس کو زنوب کہتے ہیں جس میں پانی بالکل نہ ہو نہ اس کو سجل کہتے ہیں نہ اس کو جنوب کہتے ہیں بلکہ اس کو دلوا کہتے ہیں دلو مطلق کے بوکے کو کہتے ہیں مطلب کہ بوکا متل کے ڈھول زلوب بڑی ہوئی ڈھول کو کہتے ہیں سجلنگ جس میں پانی ہو چاہے بڑا ہو چاہے کم ہو فرما دین منا بو تم میت سرین اور واللم تو باسو محاصرین تم گئے ہو لوگوں پہ آسانی کرنے والے تم نہیں گئے ہو لوگوں پہ مشکل اور گرانی کرنے والے کیا مانا لوگوں پہ سختی نہ کرو یہ تمہارا جو طریقہ اللہ. تم جو, تو ہو. ہاں. جو ہے یہ طریقہ سخت ہے اچھا طریقہ نہیں ہے چھوڑ دو اس کو فارغ ہونے دو نقطہ بتا تم دوسرے عدیظ پڑھنے دو یہ بھی مطابعات کام ملا اسے ہے ہاں فضا جرا س لوگوں نے اس آرادھی کو ڈانٹا فنہا ہوم ان ندیوں کو منع کیا چھوڑو فلما فضا بولو جو اپنا بول پورا کیا فارغ ہو گیا امر نبی صلی اللہ علیہ عسن زلوبی میں حکم دیا کہ لاؤ ایک ڈول پانی کا ابری کا علی پھر اس پہ کیا ہوا دے دے اچھا علماء بے کرام رام صلاحی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کو روکا کہ اس کو چھوڑو اس دشاب کرنے دے ایک بات تو یہ ہے اگر اس کا پیشاب رکوا تھا رکواتے تو, تو اس کو بیماری کی کا خدشہ تھا تو نبی علیہ السلام تو مصلحین تھے تو اس لیے آپ نے اس کو بیماری سے بچانے کے خاطر کہہ دیا کہ بھائی چھوڑو پشاب کر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر اس کو روکتے صحابہ تو اس سے تلوی سے مسجد کا خطرہ تھا اس لیے کہ یہ تو لگدار کی ہے یہ کیا ہے مقدار چوٹی ہے اگر یہ اسی طرح اٹھتا اگر پیشاب بند بھی ہو جاتا تو ٹکتا تو ضرور ادھر ادھر ادھر ادھر پھر ایک جگہ کے دونے کے مقابلے میں کئی جگہ دونے پڑتے اتنا پانی کہاں سے لاتے تو اس لیے روکوایا کہ بھائی تلوی کی مسجد زیادہ نہ ہو جائے اب لوگ تو سمجھ گیا ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ جب رجول پیشاب کرتا ہے وہ نیچے دستہ ہے اس میں انتشار نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اس کو تم اٹھاؤ نا تو ابھی تجار کے اٹھے کے کدھر آ جائے اب نہیں سمجھتے تو یہ کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گی تو اس اعتبار سے آپ نے اس کو کہا کہ چھوڑ دو اور سب سے اچھی بات یہ کہخلا کے آ نبی الاسلام آدم ان کو بتانا چاہتے تھے کہ وہ استعمال مہیت وہ بات اچھی ہو گئی ہے اب یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ بھئی پانی ڈولنے میں کیا حکمت ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تطہیر تھا ہم کہتے ہیں تطہیر نہیں تھا یہ اصل میں تحسیف انہیں اس لیے کہ ایک جگہ جب پشاب ہوگا اس اسے بدبو آتی ہے جب اس پر پانی ڈالو نا تو یہ کیا ہو جائے گا پھیل جائے گا جب پھیل جائے گا تو بدبوئی پشا پھیل جائے گا تو جتنا اس میں پھیلان ہوگا پھیلاؤ ہوگا اتنا اس میں کیا ہوگا بدبو ختم ہوگی تو وہ ایک تکتیف کے طور پہ تھا نجازت کی تکتیف ہو گئی اور انشاءاللہ یہ اللہ جب سے اضالہ ہو گیا سمجھتا کہ ہنا بھی آ گیا سمجھ گیا ہے شیرو ہنفیاں نال ڈر باب بول سیبیاں علماء کرام سلحاء امت بابو بول سی یہ باب ہے در بیان اس کے کہ بول سی کا کیا حکم ہے جب بول الناس کا ذکر ہوا بڑے لوگوں کے پشاب کیا ہے پلی تھے اب مسئلہ یہ کہ چھوٹوں کا چھوٹوں کی پشاب کا کیا حکم ہے سبیان لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ آپ نے ابو داود ترمیزی میں یہ مسئلہ رٹا لیا ہوگا بار بار پڑھ لیا ہے کہ احادیث میں جہاں بول اس سبیان کا ذکر ہوتا ہے اس سے وہ سیبیان مراد ہوتے ہیں کہ جو ابھی تک غذا یعنی ماں کے دودھ پر اکتفا کرتے ہیں ابھی غذا انہوں نے نہیں شروع کی اس لیے کہ جب غذا شروع کرتے ہیں نا جب غذا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد فضا کی شروع کرنے کے بعد بول سیبیاں کا بول ریجال ہو جاتا ہے پھر وہ پریج ہو جاتا ہے اب سمجھ گئے مولانا سیوا اب امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں باب بول سبیاں یہ باب ہے بول سیبیان کے بارے میں بچوں کا پیشاب امام ابو حنیف رحم اللہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بول ایک مسئلہ سمجھو اس میں سب کا اختلاف ہے کہ بول سبیاں بھی پلیت ہیں لیکن ان کی جو پیلیتی ہے یہ نجاست خطیفہ کی طور ہے اختلاف صرف جو ہے فصل میں ہے کہ بول اسبیان میں کیا مسئلہ ہے امام شاہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ بول سبیاں جو ہے سبیاں ان کی تہارت جو ہے غسل خفیف سے کافی ہوتی ہے اور بول جاریہ کے لیے غسل شدید و ضروری ہے شوافی علیہ مرحمت فرماتے ہیں کہ بول جاریہ کے لیے غسل ہے اور بول اس سبھی کے لیے کیا ہے رش ہے ترون کا ہے پانی جاتا چھینکی مارنا ہے اب سمجھ گئے ہوں اس لیے کہ حدیث میں وہ یا و نازہ آتا ہے فلحال کا رش بھی ہے نازاہ چھینکی مارنا ہے پانی یوں ایسے ڈالنا ہے ایسے ڈال کر گرانا ہے غسل نہیں ہے چونکہ امام بخاری رحم اللہ جو ہے نا یہ یہاں پہ اس بات کو لا رہے ہیں کہ بچوں کا جو پشاور ہے اس کے لیے بھی رش کافی ہے اور دونوں ضروری نہیں ہے اس لیے کولم یقین والی روایت امام بخاری لا رہے ہیں تو گوے کی مسئلے کی شوافی کی تعریف فرما رہے ہیں اور آرنا سے لیکن ہیں لیکن انشاءاللہ ہم بات کریں گے بات مسئلہ حل ہو جائے گا تو باب بول اس سے بیان پڑھو جس دیکھو آشو صدیقہ فرماتی ہیں اتیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو کسی نے چوٹا بچہ عبداللہ اللہ زبیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جولی میں اٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی پیار بڑی, بڑی, بڑی, بڑی, بڑی بڑا, بڑا پیار فرماتے تھے شہ فرماتے تھے آپ نے جولی میں رکھا فبالالا سو بھی تو بچے نے نبی پا کے کپڑے پہ پیشاب کیا آپ نے پانی منگوایا اور ات باہو تو آپ نے پانی جو ہے پیشاب کے پیچھے پیچھے ات باہو پیچھے کر دیا آپ نے اس پانی کو اس پیشاب کے کیا ہوا مانو گا اے در پیشاب کے ہے یوں کیا پاپرو پیچھے کر دیا یعنی اس پہ ڈال دیا اے یوں ڈال دیا پانی آ گیا بس پاپو تو پاس باہر آپ نے بہار دیا, بہا دیا, بہا دیا پانی تو گوئے کہ غصل نہیں کیا ہے نہ ٹو نہیں کیا ہے اس کے اندر پھر, پھر یعنی تاکی سے غسل نہیں فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ دھونا ضروری نہیں ہے پانی ڈالنا بس کاٹی ہے آگے جاؤ سن کہتے ہیں کہ اتب بےبن سہیل اس نے اپنا چھوٹا بچہ لایا نبی علیہ السلط اسلام کے پاس جو ابھی رضی تھا یعنی دودھ خوار بچہ تھا لمحہ پلیس تو ابھی کھانا نہیں شروع کیا تک روٹی فاج اللہ صلاسم کی حاضری ہی آپ صلی اللہ علیہ اپنی جھول میں بٹھایا پیشاب کیا الا صبی ندی کے کپڑے پر فدا بان فرما آج کیا آپ نے اس پہ پانی چھپکا دیا فلم یا اور گویا نہیں ہے امام بخاری فرماتے اور امام ابو تم کہتے دونا ہو کہ بولی سبھی دھونا چاہیے پا نہیں تو لمیا سل ہو پا نظم تو نظم کیا ہے لمحب سلو نہیں کیا تو معلوم ہوا کسروں کا خاصی ہے اس لیے کہ اجازتی خطیفہ ہے امام بخاری یوں کیا ہم نے بھی یوں کیا ہم نے کہا امام بخاری اگر آپ ہم پہ تنقید کرتے ہو کتاب آپ کی ہوگی استدلال ہمارا ہوگا کیوں آپ کی کتاب میں نزغ ہوگا اس سے مراد غسل ہوگا اے یوں پان پرتاپ اب سمجھئے مولانا صاحب ایسا بس چیز کو نکالو باب غسل دن میں کالا تھا ہوتا ہوں سمت تھا قروش خون آ منجمد ہے خون ٹھیک ہے نا اس کو پہلے یوں کرو اس کے بعد ناخن سی کرو اس کے بعد تنظیم آف پانی تو نہیں نہیں کیا کرو دوڑو آپ کی کتاب ہے آپ نے حدیث لائی ہے آپ کی روایت میں تنظیم کمانا غسل ہے تو یہاں بھی غسل ہے تو یہ یہاں نظر آپ نے اس کو دویا امام بخاری کہتے ہیں نہیں ہے تو میں لے آؤں امام بخاری کہتا ہے اگر تمہارے پاس انک نہیں ہے بھی ہو لا کر دو امان ہزاؤ کی بات کرو نا لم یفسلو دویا جو نہیں ہے ہم کہتے امام بخاری ہمارے انک ڈبل ہیں ہم نے امام مسلم دیکھا جب وہاں یہ رواج لکھتے ہیں تو لم یفسلوں سے نفی غسل مطلق نہیں ہے نفی غسل اللہ نفی غسل اللہ مبالغہ ہے تمام فن اس کو دویا پلم یا سل ہو نہیں تو یا بتورے مبالغ یہ دیکھو ہمارے پاس مسلم شریف پڑی ہے جل نمبر اول ہے صفحہ ایک سو انتالیس ہے لگ جائے ہوئے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا مسلم شریف جلدیا جلدی دیکھو دیکھو دیکھو بنت محسن یہ کون ہے ابن محسن آج بنی اسدیما اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سو بھی آ گیا نا واللم یقل ہو غسل تو علم یغسل ہو امام بخاری پرماتے کہ کہنا دے دوں کہ یقل و غسل کی نبی ہم کہتے محترم غسل مطلق کی نفی نہیں ہے غسل شدید کی نفی ہے وہ کہ وہ نہیں دویا معمولی سے دھو لیا ہے غیر سمجھ گیو نہیں سمجھو اب آؤ نہ مسئلہ سنو جان پترو مسئلہ یہ ہے کہ بول بول غلام اور بول جاریہ ان میں فرق کیوں ہے کہ بول غلام جو ہے اس کے لیے رشد یا رسل خفیف ہے اور بول جاریہ کے لیے غسل کامل ہے وجہ کیا ہے اس کا ایک جواب آمناب کے طرف سے دیا جاتا ہے بول غلام خفیف ہے لعموم البلوہ سمجھ گیا ہے لعموم البلوہ کیسا بلوا تھا لوگ اپنے لڑکوں کو محفلوں میں لاتے تھے لڑکیوں کو نہیں لاتے تھے مرد جو ہے نا مرد اپنے لڑکوں کو محفلوں میں لاتے تھے لیکن نہیں لاتے تھے مولویان حضرات صاحب کو کتلا دے دوں کہ تم بھی تو بچوں پہ بڑے عاشق ہوں گے لیکن بچوں کو کبھی بھی درخت نہ لانا اس لیے کہ تمہاری کتابیں سب پار دے گا یہ ہے نا مولوی ہوتی ہے نا یہ رہنا صبح یار سکتا ہے یار ڈاکٹر نے خبر بھی دی کتابوں میں پوچھتے کہ نہیں یار یہ مغربی موبائل اور میں لکھ دیتا ہوں کہ کوئی تفصیش نہیں ہے قانون ہے تو عام ہو نہیں ہے تو نہ ہو تم جلوس نے کہا بھائی بال لوگوں کے پاس موبائل ہے یا ہم واپس چیز یا اچھا بھائی بات سنو بھائی کیا کہہ رہا تھا مولوی حضرات جو ہیں یہ اپنی بچوں کے بڑے عاشق ہوتے بیویوں سے ڈرتے ہی کہتے محبت اس لیے کہ ان بچاروں دنیا نے کچھ چیز دیکھی ہوتی نہیں ہوئی نہیں نا الحمدللہ پاک صاف ہوتے ہوتے جب دیکھ لیتے تو کہتے ہیں یا اللہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں تو اسی ایک محل میں ہیں پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب یعنی یہ ہم سے کسی طریقے سے راضی ہو تو کہتے بچے بچہ تو روتا ہے اور پھر روٹی کے لیے دارو کے لئے نہیں چھوڑتا ہے ساتھ لے جاؤ بچ لے آتا ہے جب لے آتے ہیں تو بٹھاتے ہیں تو بخاری کیوں پڑتا تو جب جاتے دو تین کتابیں ضائع ہو جاتی مطالعہ کرتا ہے تو گھر میں تو جولی میں بٹھا کے کرتا ہے یہ شفقت کے خلاف نہیں ہے یہ شفقت کے خلاف بالکل نہیں ہے بچوں کو اپنے ساتھ نہ ہلانا اس لیے کہ بچے ماوا نال مزہ کر لیں ٹھیک ہے نا ہاں اچھے شدھ بدھ سے پہنچ گئے نا پھر بے شک لاؤ اور ان کو بتاؤ یہ کتاب ہے یہ سبق ہے یہ محمد شاہ ہے جو مدرسے میں ویسے ادھر ادھر پھرتا ہے دیکھو تو پھرتے خدا کے بند بیٹھ دی تو جاؤ نا بیٹھنے کی جگہ نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور نہیں سمجھ ملانا تو بچوں کو ساتھ نہیں ہلانا عرب کا یہ دستور تھا کہ لڑکوں کو محاطل میں لاتے تھے لڑکیوں کو نہیں لاتے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آپ کو لوگ تو بتاؤ یہ اس نسبت سے نہیں لاتے تھے کہ ان میں جہالت تھی کہ لڑکے ان کو پسند تھے لڑکیاں پسند نہیں تھی حیا کامل کی وجہ تھی غربت کا زمانہ تھا لڑکیوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے اتنے مقلف لباس ان کے پاس کہاں تھے تو جب محفل میں لڑکا اگر لڑکا برہنہ ہو جائے تو اتنا معیوب نہیں ہوتا ہے لڑکی اگر برہنہ ہو جائے چھوٹی بچی تو غیر مناسب بات ہے اس نسبت سے ان محفلوں میں لڑکی نہیں جاتی یہ نہیں کہ تم کہو کہ لڑکوں سے ان کی بڑی محبت کی لڑکیوں سے نہیں تھی یہ تو ہم میننگ کی بات کر رہے ہیں بابا جان اب آپ سمجھ گئے ہو یہ اصل نقطۂ یہ ہے اللہ ہمارے استاذ سے بڑے ہیر پی تھے ہی. ہم کو اس نے غیرت بتائی اور ان کی باتیں بہت سخت تھی اتنی سخت تھی کہ ابھی ہم یعنی یہ یعنی ابیاس یعنی یعنی کرتے تو ہمارے اوپر یعنی بدن پہ بال کپ ہی ہوتی ہے اس کو ذرا بند کرو اس کو بند کرو ایک مولی ساتھ بچی کو موسٹ as to lose that authority. کہتا اگر میری حکومت ہو نہرن کن میں الٹا دور زبر کرو یہ تناخ ہمارے ارکن کی باتوں سے بالکل کسی کو دیکھتے یو تو جاتا چرند حکومت کی ہے اور اگر بڑا غصہ ہو جاتا کبھی کبھی کہتا ہے ایسا کرتا اس کو اس کو کہتا تو کہتے باتوں میں بتاؤں میرے پاس نہیں ہے تو بات کرو دوسرے کو ملامت کرتا ہوں کہتے بتاؤ میرے پاس بھی ہے تمہارے پاس اکیلے نہیں ہے تو تمہیں آپ نے پتا ہے ارجنے کے پاس بالکل اس کے محلے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی غیر جگہ میں جگہ پہ پیشاب کرے پھر وہاں کو اٹھ کر یوں آئے لوگوں کے سامنے سوال نہیں اگر ہوتا تو وہیں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آپ کو فارغ کر کے سلوار بند کے کمیز نیچے کر کے آ جاتا تھا انسانیت اس کے محلے میں تو بات چلی یہاں سے کہ بول بول صبی میں خفت ہے بول جار یمی خبت نہیں ہے حکم نسل اور نظر کا مسئلہ غسل خطی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بول بین غلام میں عموم میں بلوا تھا بلسبت جاری دوسری بات یہ ہے مولانا صاحبہ کہ غلام کے پیشاب میں بدبو کم ہے بلسبت پیشاب جاری تیسری مسئلہ یہ ہے کہ غلام کی بدن میں حرارت ہے تو اس کے پیشاب خشک ہے یعنی اس میں لذت ٹکناک نہیں ہے بچوں کے مزاج میں کیا ہے برودت ہے تو وہاں پہ کیا ہے تکناکیت ہے تو بچہ اگر پیشاب کرے تو کپڑے سے اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا پیشاب بچی کا ہوتا ہے دوسرے پیشاب یہ تین ہو گئے چوتھی بات یہ کہ پیشاب لڑکے کا محلی واحد پہ ہوتا ہے تھوڑی سی جگہ پہ ہوتا ہے بچی کے پشاب جو ہوتا ہے وہ کھن جاتا ہے اس لیے کہ یہ ٹوٹی ہے وہ گرا ہے تو جب اس کو اٹھاؤ گی تو اسے کام بہت خراب ہوتا ہے اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا ہے تو کیا کرے یار پشتوں میں تو کہنے چاہیے نا چلو آگے جاؤ کدھر پھنس گئے ہوئے بابل بول قائمن و قائدن اب امام بخاری جناب ایک اکسٹ نمبر بعد ہے باب ثابت کرتے القائم پیشاب کرنا کرے دن فور بیٹر شابی کرو کر حدیث پڑھو پھر بات, بات کرتے حزے فکر نبی صلی اللہ علام صبح قومن آیا اللہ علیہ وسلم ایک قوم آیا نظیر اسلام قوم کے سبا پر صبح مزبلا آپ نے کرو کر پشاف کیا سمدا بیمان پھر پانے منگوایا فجی ٹو بیمان میں پانی نے تھا فرمایا اب کو امام بخاری باپ بانتے ہیں باد البول قائمن و یہ بات ہے کی شاب کرنا کھڑے ہو کر اور بیٹھ گئے تو ہم نے حدیث تو پڑھ لی ہے تو حدیث پاک میں بول قائمن کا ذکر ہے قائدن کا نہیں دل. حالانکہ امام بخاری نے بعد کو دو تراجم یعنی دو الفاظ پر دو مقمانی پہ مناقب کیا ہے البول و قائمن وقائد حدیث میں بول قائم کا ذکر ہے قائد کا ذکر نہیں ہے علماء سمجھتے ہیں آپ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ امام میں بخاری رہم اللہ جب بول قائم باق باندھ کر اس کو ہنسی سے ثابت کیا تو چونکہ یہ قیامن بول خلاف عادت ہے یہ خلاف فطرت ہے بس سمجھ گئے ہو تو جب خلاف عادت چیز کو سنت سے ثابت کر دیا ہے تو موافق عادت کو تباہ ثابت کر دیا ہے ابھی اپنا حاشت درست کرو بعض لوگ اپنا قبل درست کر تو اپنا حاصل درست کرو آپ کے حاشی میں ہے جبکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے تو بے در بتری سے اولا جائز ہے اج وز نہیں ہے اج ہے کیا ہے آج ہے آج نہیں ہے آپ کے آجے آپ کے آج ہے کیسے تم پرو آج وہ دا آج وہ ہے نا ہے وز ہے آپ اچھے ہیں آپ کے پاس کیا ہے لکھوا سمجھ میں ٹھیک ہے اب دیکھو نا اب ہمارے ہاشو میں یہ بات ہے کہ ان جاز قن پکای دن ہمارے ہاشو میں ہے یہ اج غلط ہے با کیا ہے پقا دن اج وزو ان کو اس لیے کہ عادت کو فطرت کی زیادہ مناسب ہے تو وہ طریقے اولاد جائے گی اب بات سمجھ گئے ہو اسمجھ گئے ہو اچھا بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اشار کیا ہے یہ حدیث کس کی ہے حزیف کی ہے میں حدیث عمر کی ہے اور نشیات میں حدیث حضرت کے حضر بھی ہے حج آشت صدیقہ فرماتی پروات اگر تمہیں کسی نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے کڑے ہو کر پیشاب کیا ہے خبردار اس کی تصدیق و تائیدہ نہ کرو آشا صدیقہ انکار کر رہی ہے عمر و حذیفہ اس بات کر رہے ہیں اب کیا کریں مسئلہ جگر جگرے میں آ گیا ہے تو اس کا اچھا سا جواب یہ ہے حضرت عشا کا انکار اپنی معلومات کے مطابق ہے حضرت عمر و حضیفہ کا اس بات اپنی معلومات کے بارے میں حضرت آشا تو گرمی رہتی تھی آپ نے گھر میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہی نہیں ہے تو اس لیے آج آشا کہتی ہے اگر تمہیں کوئی کہے دے کہ نبی پا نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو خبردار اس کی تصدیق نہ کرو ہر پہ عمر نے اس بات کیا ہے حزیفہ نے اس لیے کہ آپ کو باہر دیکھ لیا تھا اس لیے انہوں نے اس بات کیا تو عمر اور حزیفہ کے اس بات بمطابق مطابق علم خود ہے ہر کی کے انکار وہ موافق علم خود ہے ٹھیک ہے ختم دوسری بات یہ ہے کہ زیادت علم یہ حجت ہوتا ہے ان کے ان پر جن پر علم نہیں جن کا علم نہیں ہوتا ہے تو کوئی کہ معذ عادت تو نبی پاک پیشا فرما کی سے بیٹھ کر ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پہ تو قیام ثابت ہو گیا ہے تو یہ ایک, ایک نوع زیادت ہے اور نوع زیادت کی حجت ہوتی ہے کس پر جس کے پاس زیادت علم نہیں ہوتا تو ازیر پوالی رواج ہجت علاشہ ہے تیسری بات یہ حرآنتی فرما رہی ہے آدت کے طور پر حزیف اس بات فرما رہی ہے ازر کی بنا پر ہر چرماتی بدیر ازر کے آپ نے کبھی بھی پیشاب کرے ہو کر نہیں کیا حقیہ وزیف عمر فرماتے ایک دن بوجہ ہزر فرمایا اب سمجھ گئے ہو گل مکی ہے نہیں مکی ہے اب یہاں بھی دیکھو مسئلہ سمجھو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ کیا ہے پہلے متقدیم علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکرو ہے انور شاہ کشمیری رحم اللہ محمد شاہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے یہ بات لکھی ہے پہلا لگاؤں میں یار اپنے اچھے نام کا تو دیکھو ہنور شاہ کشمیری رحم اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی زمانے میں اگر یہ مکرو تھا تو مکرو تھا لیکن اب یہ حرام ہے کیوں حرام ہے اس لیے گی کھڑے ہو کر پشاب کرنا یہ شعار ہنود ہے یہ شہر یہ نصارہ اور ہنود ہے اب یہ کفار کی شعار بن گئی ہے کفار کا شاید شاید شاید. کفار کا شعار بن گیا ہے جب کفار کا شہر بن گیا ہے تو منتشبات قومین کی روسی ابھی کڑے ہو کر پشاب بلا عزر بالکل حرام ہے اب سمجھ گئے ہو اچنبی اچھا الاسلام نے کیوں کیا ہے تو اس کے جواب محت لکھ دیے ہے ایک جواب یہ ہے کہ یہ بیانی جواب کے لیے اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو اگر کڑے ہو کر کسی نے پیشاب کر لیا تو کاگر نہیں ہوتا ہے ایک نام جواب ہے اگرچہ اولا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ شاید نبی علیہ السلاق و نے تو بات ہوتا قومنس میں اشار کیا ہے یا دیر بھی کیا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ ایک جہاد قبلا ہو ٹھیک ہے نا اور دوسرے جو جہاد تھا تو وہ کیا تھا اونچ اس میں اونچائی تھی اگر نبی علیہ السلام نچلے کی طرف توجہ کرتے ہیں بیٹھتے تو قبلہ تھا تو دوسری طرف پہ زمین کیا تھی اونچی جی تھی اگر بیٹھ کر پیشاب کرتے تو پیشاب واپس آتے تو اس سے تنجیف خستیاب ہوتا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کہ کپڑے بچ جائے یہ بنا بردر ہے ابھی بھی یہ حکم ہے اگر ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر بنا بیارے بیٹھ کر اگر پیشاب کرو گے تو کیا یہ گندا ہے جیسے کراچی جاؤ پنڈی لاہور جاؤ تو یہ جو ہوتے ہیں نا ابھی وہاں پہ پیشاب کھانے اتنی گندے ہوتے ہیں کہ ابھی بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو آپ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا ہے تو کوئی ادھر کوئی حرض نہیں ہے لیکن میں وہاں بھی آپ کو کہوں گا کہ کوشش یہ کرو کہ کوئی دیکھے نہیں اس لیے کہ آپ تو ادھر بھی کھڑے ہوں گے لیکن لوگ یہ ہو موری صاحب کو دیکھو پگڑی باندھ بھی پیشاب کرتے ہیں کھڑے ہو کر تو یہ کیا تھا ادھر تھا تیسری بات یہ ہے ہو سکتا ہے نبی علیہط اسلام کے کمر میں درد تھا اس درد کی خاطر آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے آپ نے کھڑے ہو کر پشاب کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حالت کا ایک رواج تھا یہ جو ہے نا تکنی گٹنی جو ہے یا, یا کمر جو ہے اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرو جب کھڑے ہو کر پشاب کرو گے تو یہ درد ختم ہو جاتا ہے تو یم کنوں بال رسول اللہ صلی اللہ قائم للاج وغیرہ زندہ کا یا لتدائی ہے یا مرض ہے وغیرہ وغیرہ آگے جاؤ. سبحان صاحب باب بول صاحبی یہ بات ہے اشاد کرنا اپنے خواست, اپنے نوکر اپنے ترمیز اپنے خادم کے قریب وقت صفر وائفے اور پردہ کرنا دیوار سے تو اللہ ابو داؤد حل ہو گیا ابو داؤد کا دوسرا یا تیسرا صفحہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تو سامنے دروازے پر وہ دیکھتے ہیں بعض اظہار صاحب اظہار صاحب اب آدم بل مذہب اب دیکھو اچھا نسل ہاں جی کہاں ہے تو ہے سہان اللہ چلو یار ابھی جب دیکھتے ہیں تو نہیں نظر آتے کی بخاری سبودا ہو گئی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کام اعزاز نبی السلاط اسلام جب کشاد کے لیے جاتے تو کیا کرتے کرتی دور جاتے تھے یہ کہ دور جاتے اب امام بخاری فرمائے فرمایا وہ ہے کہ امام بخاری ابو داود کے حدیث سے جو وہاں اٹھتا تھا امام بخاری اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ تو دور جاتے تھے تو کیا اگر آدمی چھوٹے پیشاب کہیں کسی کے قریب بیٹھ کر کر لیتے گناگار و مجرم ہوگا امام بخاری فرماتے ہیں کہ بول ایک غائط ہوتا ہے ایک بول ہوتا ہے آپ غائط کے لیے تو دور جاتے تھے اور بول کے لیے آپ دور نہیں جایا کرتے تھے اس لیے کہ غائط میں پردہ انکشاف پہ عورت زیادہ ہوتا ہے بنسپتی بول کے اب بات سمجھ گئے ہو ایک بات امام بخاری کی بات بھی سمجھ گئے ہو دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد نے عادت دائمی کا ذکر کیا ہے امام بخاری بطور جواز عادت یعنی خلاف عادت شمور کا ذکر کر رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے آدمی کی شاپ قریب بیٹھ کر بھی کیا ہے ساتھی کو پرد کے لیے کروایا ہے آپ سمجھ گئے ہو ہندوستانی طالب علم دیوان سے کیا کرنا لینا پردہ لینا جناب آدمی چلتی کرو لا تماشا فاتا صبرته بمن خلفه الفهائل بقامه ما يقوم واحد الاحدكم ما لنفطن فندبت منه فاشار الي فجئته فقلت انه عند عند ابو داود بيالم اندكتوكا بيجدي ابو داود لبس او زيفرماتني مجھے یہ بات یاد امامي کہ میں نے دیکھیا ریتنی مجھے یہ بات یادے انا والنبي صلى الله عليه وسلم تماشا میں اور نبی علیہ السلط اسلام جا رہے تھے پا تھا قوم نبی علیہ السلط اسلام قوم کے ڈیر پر ہل فا تم کے جی وار کے قریب فقام حضرت کڑے ہو گئے کمائے حکم جو در تم کھڑے ہوتے ہو فالا کھڑے ہو کر پیشا فرمایا پان تھا بس تو میرے شاہ دیکھو فبالا یمان کرو آر آئی یا اس لیے کہ حدیث میں بڑی باتیں اگر میں بھی پیشاب کرتے تھے تو فن تبدل تمہیں پیچھے آتا تو مجھے اشارہ کیا آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو پیشاب کی حالت میں کشف عورت ہوتا ہے کشف عورت کے حالت میں بلا بلاض بازی گنا جائز نہیں ہے اس لیے یا نکل لکھ لو فبالا آپ نے ارادہ کیا پیشاب کا تو فن تبدیل تو پیچھے ہٹنے لگا لگا میں پیچھے جا رہا تھا فاشار بس اشارہ اشارہ کیا الیا میرے پاس گیا نیتی. ایک مت تو یہارا میرے مجھے اشارہ کیا نہیں اشارہ اشارہ کیا کیسے اشارہ کیا الیا اشارے میں یہ کہنا تھا لیا میرے قریب آ تو میں آ گیا میں نے بھی علیہ السلام اسلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہتھا پر یہاں تک آپ فارغ ہو گئے اب یہاں پہ سمجھ ہو گئی جب انسان کسی کے آخے پر کن تھا کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو یہاں پرد تو ہے نہیں اب یہ مودی صاحب پیشاب ادھر کر رہا ہے تو پیچھے سے نظر آتا اگر اب پیچھے کھڑا ہو گیا تو اس سے تو پردہ نہیں آتا ہے اب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھا او حدیث یاد ہو گیا گدا ہوتی نبی السلاط اسلام جب پیشاب کرتے تھے ایسا سطر فرماتے تھے جیسے کنواری کنواری دو شیزا عورت اس لیے خود کے کنظر الحاظ یبول کما یبول مرآ ہاں ٹھیک ہے نا آپ دیکھو یہ حدیث حل ہو گئی آگے تھی وار تھی پیچھے لوگ گزر رہے تھے آپ نے فرمایا میرے پیچھے کھڑا ہو جا کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں میں پیشاب کر لوں مسئلہ حل ہو گیا ہے ورنہ آتیبی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا کسی کھڑے جی ہو جاؤ تو کیا ہے ٹھیک ہے باما اس سے یہ بھی معلوم ہو تو طالب علموں اگر استاذ کی قدر کرو استاذ کی شاد کے لیے جائے تو سر پہ نہ کھڑے ہونا اس لیے کہ حالت نازک ہوتی ہے دور جا کے کھڑے ہو جاؤ مہمان آئے اور اس کو باتھ روم بتاؤ دروازہ بند کر کے ادھر آ جاؤ ادھر کڑے ہو جاؤ وہاں باتھ روم کے قریب نہ کھڑے ہونا اس لیے انسان کے احتیاط علیحدہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ غیرت کے مارے وہ اندر ہی نہ رہ جائے یہ <تصفيق> بارت عالب فلم کھڑا ہے میں اس کو کس نگاہ سے دیکھوں گا بات سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو بخاری بڑی عجیب کتابیں بھی بتا رہی ہے جاؤ جلدی کرو بابل بول ان بابل بول ان سبات قوم بس وہی مسئلہ ہے اب یہاں امام بخاری اس حدیث کو بار بار لاتے ہیں یہاں پہ آپ بات بتانا چاہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ کسی کی ملک میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے تو نبی علیہ السلام السلام نے جناب علی حتاش صبح تو قوم کسی قوم کے ڈھیر پر آگے اور آپ نے کیا ہے تو یہ تو کسی قوم کے ڈھیر پہ مداخلت کیا ہے دوسری کی ترقی میں آپ نے مداخلت کی ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے یہ بل اجازت یہ تھا؟ بل اجازت دوسری بات یہ کہ اجازت دو قسم کی ہے ایک اجازت قولی ہے جس کو کہتے ہیں ایک اجازت عرفی عادی ہے یہ اور عادت کے اعتبار سے ابھی بھی جب کسی کا ڈیر ہو اس اور کھڑے ہو جب پورا ڈیر بھی لگاؤ تو خوش ہوتے ہیں کہ ڈیر بڑھتا ہے وہ ناراض نہیں ہوتے عادت ہے نا کسی کے ڈیر کے اوپر بیٹھ کر ڈیر بھی لگا دو نا تو وہ ناراض نہیں ہوتے اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی معام زیادہ ہو رہا ہے یہ اجازت اور ہی ہے تو لہذا کوئی اشکال نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کسی دیوار کے قریب بیٹھ کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے اس لیے کسی دیوار کو نقصان ہوتا ہے تو بھائی نبی پاک نے ڈھیر پر بیٹھے تھے دیوار سے دور ہو کر بیٹھے تھے از نئے مالک بیٹھے تھے یا از نئے عرفی کے اعتبار سے بیٹھے تھے ڈر کسی کسی کے, کے قریب بیٹھ کر کرنا یہ مانے یعنی گناہ نہیں ہے یہ تصرف تین کے غیر کے عنوان سے نہیں ہے جی قربان دتانا <تصفح> ابوشا <سؤال> <سؤال> <موسیقی سؤال> شہری و شدید یعنی تشدید فرمایا کرتے تھے لوگوں کو بول کے بارے میں ان یعنی پیشاب کے بارے میں بڑے شد و مت سے لوگوں کو روکتے تھے تو خبردار اس کے چھینکوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کپڑے بچاؤ فلان کرو یہ کرو وقول کہتے نہ بنی سراہل کا نظام صاحب صوبہ حادم بنی سرحل جو تھے صاب اور صوبہ دادیم جب پہنچتا پشاب کسی کے کپڑوں کو کار آج کو کاٹتے تھے پینچی کرتے تھے اب یہاں تو بخاری زندہ باد ہو گیا پڑھو تو وہاں کے شکار ہے وہاں کی ایک جلد آ جان ہے ایک رواج میں آتا ہے جسد آ جم ایک رواج میں ہے جسد ایک رواج میں ہے جلد بخاری زندہ باد سو بہاد ہماری لیے کچھ نہیں ہے لیکن جن کتاب میں جب سب کا ذکر ہے یا جلد کا ہے تو مراد جلد بدن مراد نہیں ہے بلکہ جلد مضبوط مراد ہے جیسے پہلے لوگوں کی کوٹ چمڑی کی اور صاحب سو یعنی جلد آج وہ ٹیم کی کو آج تک کوٹ جو چمڑے کا بنا ہوتا اگر اس کو پیشاب پہنچتا تو کیا نہیں تو جلد آج سے مراد جلدی مجرو سے جلد بدن مراد میں ہے سرمنا تو بدن مرادم نہ سرمنا وسطے شی مراد اگر جسد ہونا تو مراد میں سوب ہے ذکر محل ذکر محل و عراض تم حال ہے حدیث بخار مسال کر دیا صوبہ ہے کہتا لئے تہوس کاش کاش کہ میرا سنگھ بھوموسا شریف ہم کا اپنے آپ کی شدت سے رکوا وہ اس شدت کرتے پیشاب کے بارے میں اتنی سختی نہ کرتا تو اچھا تھا کیوں اطارس اللہ صلی اللہ صبات قوم فوالا آئے نبیر اسلام صبات قوم فبالا, فبالا قو من کھڑے ہو کر پیشاب کیا اب دیکھو حضر فقیر کیا ہے کہتے کیا کہ بھوموسا کیا کرتے تھے تشدید کرتے تھے تشدید نہیں چاہیے نبی صبح سبوں نے بال پشاور کیا کیسے کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر جب پشاب کیا جاتا ہے تو چھیٹیں معمولی چینٹیں لط تو جاتی ہیں اگر جیسا بھی مسا تشدید فرما رہے ہیں تو بال افاہمن چینٹیں تو اس کا اثر تو ہوگا کچھ تو ہوگا تو معلوم ہوا کہ اتنی تشدید نہیں ہے اگر بن اسرائیل پہ تشدید تھی تو ان کی جرائم کا کی سزا تھی ذالک بھی بڑی تو یہ ان پہ تشدید ان کی آمار کی وجہ سے تھی اتنی تجدید نہیں ہے اب ہدایت بھی حل ہو گیا ہدایاتوں میں پڑا ہے جب انسان پشاور کرتا ہے چھوٹا اور اس کی چھین کے کپڑوں پر پڑ گئی تو کیا کرے نسل کرتیب ویکتی ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے نا جن سا کے نو سو